أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف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 أن بما تعملون بَصِيرٌ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے اس صورت میں باپ کے ذمے ہے کہ ان ماؤں کو دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دے کسی جان پر اس کی گنجائش سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے اور اگر باپ مر جائے تو اس کے وارث کا یہی ذمہ ہے پھر اگر دونوں ماں باپ آپس کی رضا مندی اور مشورے سے دودھ چھوڑانے کا ارادہ کریں تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں اور اگر تم ارادہ کرو کہ اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تم اس معاوضے کی ادائیگی کر دو جو تم نے دستور کے مطابق ذہنت طے کیا ہو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر کڑی نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے ہو اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف اس آیت میں مسئلہ رضاط کا بیان ہے اس میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ جو مدت رضا پوری کرنی چاہے تو پورے دو سال دودھ پلائے ان الفاظ سے اس سے کم اس اس سے کم مدت تک دودھ پلانے کی بھی گنجائش نکلتی ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ دو سال ہے جیسا کہ جامع الترمیزی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مرفون روایت ہے لا من الثدی قبل قوم بہوالِ جامع الترمیزی حدیث نمبر گیارہ سو باون مطلب وہی رضا دودھ پلانا حرمت ثابت کرتا ہے جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو پھاڑے اور یہ دودھ چھوڑانے کی مدت سے پہلے ہو چنانچہ اس مدت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا اس طریقے سے دودھ پی لے گا جس سے رضات ثابت ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان رضات کا وہ رشتہ قائم ہو جائے گا جس کے بعد رضائی بہن بھائیوں میں آپس میں اسی طرح نکاح حرام ہوگا جس طرح نصبی بہن بھائیوں میں حرام ہوتا ہے یکرمومنا من یکرمومن روای من یکرمومین ما بہوار من صحیح بخاری دو ہزار بخاری سو نمبر حدیث مطلب رضاط سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب سے حرام ہوتے ہیں پھر مولود اللہ سے مراد باپ ہے طلاق ہو جانے کی صورت میں شیرخوار بچے اور اس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں بڑا پیچیدہ بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے شریعت سے انحراف ہے اگر حکمِ الٰہی کے مطابق خاوند اپنی طاقت کے مطابق متعلقہ عورت کی روٹی کپڑے کا ذمہ دار ہو جس طرح کے اس آیت میں کہا جا رہا ہے تو نہایت آسانی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے پھر ماں کو تکلیف پہنچایا ماں کو تکلیف پہنچانا یہ یہ ہے کہ مثلا ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے مگر معمتے کے جذبے کو نظر انداز کر کے بچہ زبردستی اس سے چھین لیا جائے یا یہ کہ بغیر خرچ کی ذمہ داری اٹھائے اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے باپ کو تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے یا اس کی حیثیت سے زیادہ کا اس سے مالی مطالبہ کرے پھر ایک بار تکرار کرتے ہیں اس کا اور کہتے ہیں ماں کو تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ مثلا ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے مگر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 باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں یہی ذمہ داری وارثوں کی ہے کہ وہ بچے کی ماں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ نہ عورت کو تکلیف ہو اور نہ بچے کی پرورش اور نگاہ اور نگہداشت متاثر ہو پھر یہ ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کی اجازت ہے بشرط یہ کہ اس کا میں وجبہ معاوضہ دستور کے مطابق ادا کر دیا جائے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 اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ چار ماہ دس دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں وہ اپنی ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق جو چاہیں کریں انہیں اختیار ہے اور اللہ تمہارے ہر عمل سے خوب خبردار ہے جو تم کرتے ہو ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن ثقا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ان يعلم ما في ان غفور حلیم اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کی عدت کے دوران میں انہیں اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا تم اپنا ارادہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھو اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر ضرور کرو گے لیکن ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو مگر یہی کہ دستور کے مطابق بات کہو اور عقد نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے پس تم اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت برد بار ہے اب چلتے ہیں ان آیت کی تفسیر کی طرف یہ عدت وفات ہر عورت کے لیے ہے چاہے مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ جو جوان ہو یا بوڑھی البتہ اس سے حاملہ عورت مستثنہ ہے مستثنہ ہے کیونکہ اس کی عدت وض حمل ہے وہ الیت حمل والی عورتوں کی مدت وضع حمل ہے اس عدت وفات میں عورت کو زیب و زینت کی حتیٰ کہ سرما لگانے کی بھی اور خاوند کے مکان سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی اجازت نہیں ہے البتہ متعلقہ رجیہ کے لیے عدت کے اندر زیب و زینت ممنوع نہیں ہے اور متعلقہ بائنا میں اختلاف ہے بعض جواز کے اور بعض ممانعت کے قائل ہیں بحوال ابن کثیر پھر یعنی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں اور اولیاء کی اجازت و مشاورت سے کسی اور جگہ نکاح کا بندوبست کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس لیے تم پر بھی اے عورت کے ولیو کوئی گناہ نہیں اس سے معلوم ہوا کہ بیوہ کے عقد ثانی کو برا سمجھنا بیوہ کے عقد ثانی کو برا سمجھنا چاہیے نہ اس میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے اس سے معلوم ہوا کہ بیوہ کے عقد ثانی کو برا سمجھنا چاہیے نہ اس میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے جیسا کہ ہندوں کے اثرات سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے پھر یہ بیوہ یا وہ عورت جس کو تین طلاقی مل چکی ہوں یعنی طلاق بائنا ان کی بابت کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران میں اس سے اشارہ اس سے اشارے کنائی میں تو تم نکاح کا پیغام دے سکتے ہو مثلا میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے یا میں نیک عورت کی تلاش میں ہوں وغیرہ وغیرہ لیکن اس سے کوئی خفیہ وعدہ مت لو اور نہ مدت گزرنے سے قبل عقد نکاح پختہ کرو لیکن وہ عورت جس کو خاوند نے ایک یا دو طلاقیں دی ہیں اس کو عدت کے اندر اشارے کنائی میں بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں کیونکہ جب تک عدت نہیں گزر جاتی اس پر خاون ہی کا حق ہے ممکن ہے خاوند رجوع ہی کر لے مسئلہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جاہل لوگ عدت کے اندر ہی نکاح کر لیتے ہیں اس کی بابت حکم یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی ہے تو فوراً ان کے درمیان تفریق کرا دی جائے اور اگر ہم بستری ہو گئی ہے تب بھی تفریق تو ضروری ہے تاہم دوبارہ ان کے درمیان عدت گزرنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے بعض علماء کی رائے ہے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کے درمیان اب کبھی باہم نکاح نہیں ہو سکتا یہ ایک دوسرے کے لیے ابدن حرام ہیں لیکن جمہور علماء ان کے درمیان نکاح کی جواز کے قائل ہیں تفسیر ابن کثیر پھر اس سے مراد بھی وہی تاریخ و کنایا ہے جس کا حکم پہلے دیا گیا ہے مثلا میں تیرے معاملے میں رغبت رکھتا ہوں یا ولی سے کہے کہ اس کے نکاح کی بابت فیصلہ کرنے سے قبل مجھے اطلاع ضرور کرنا وغیرہ وغیرہ بحوالِ ابن کثیر پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين تم پر کوئی گناه نہیں اگر تم اورتوں کو طلاق <تصفيق> دے اگر تم اورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو اور, اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہو اور انہیں کچھ مال و متع دے دو وسط والے آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے معروف طریقے سے یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے وَإ طَلقُتُمهُ منِنْ قبلَ آ تَمَُّوه وَقد فَعضتُم لَ فرضَ وَقد فرََتُم لهُ فرضة فَنصفُماَا فرَتم إلا أي يعفُونَ أَ يعفُوَ الذي بِيدهه عقدَة النكاح وَآ تَعفُ أأَقب التَّقوى وَلا تَسَو الفضضللَ بينك ان اللہ تعملون بصیر اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو جبکہ تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو تو اس مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا جو تم نے مقرر کیا ہو ہاں وہ عورتیں چاہیں تو مہر معاف کر سکتی ہیں یا وہ شخص معاف کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اور تم معاف کر دو تو یہ تقوا کے زیادہ قریب ہے اور تم آپس میں بھلائی اور احسان کا برتاؤ کرنا مت بھولو بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے ہو اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف تو یہ اس عورت کی بابت حکم ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور خاوند نے خلوت صاححہ یعنی ہم بستری کیے بغیر طلاق دے دی تو اسے کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر رخصت کرو یہ فائدہ متع طلاق ہر شخص کی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے خوشحال اپنی حیثیت اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دے تاہم محسنین کے لیے یہ ز... یہ ہے تاہم محسنین کے لیے ہے یہ ضروری اس متا کی تعین بھی کی گئی ہے کسی نے کہا خادم کسی نے کہا پانچ سو درہم کسی نے کہا ایک یا چند سوٹ وغیرہ بہرحال یہ تعین شریعت کے طرف سے نہیں ہے ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق دینے کا اختیار اور حکم ہے اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ متع طلاق ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کو دینا ضروری ہے یا خاص اسی عورت کی بابت حکم ہے جو اس آیت میں مذکور ہے قرآن کریم کی بعض اور آ... بعض اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کے لیے ہے عالم اس حکم مطاع میں جو حکمت اور فوائد ہیں وہ محتاج وضاحت نہیں تلخی کشیدگی اور اختلاف کے موقع پر جو طلاق کا سبب ہوتا ہے احسان کرنا اور عورت کی دل جوئی و دلداری کا اہتمام کرنا مستقبل کی متوقع خصومتوں کے صدِ باب کا نہایت اہم ذریعہ ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس احسان و سلوک کے بجائے متعلقہ کو متعلقہ کو ایسے برے طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں کے آپس کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں پھر یہ دوسری صورت ہے کہ مثاث خلوت صحیحہ سے قبل ہی طلاق دے دی اور حق مہر بھی مقرر تھا اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نصف مہر ادا کرے اللہ ہے کہ عورت اپنا یہ حق معاف کر دے اس صورت میں خاوند کو کچھ نہیں دینا پڑے گا پھر اس سے مراد خاوند ہے کیونکہ نکاح کی گرہ اس کا توڑنا اور باقی رکھنا اس کے ہاتھ میں ہے یہ نصف حق محر معاف کر دے یعنی طے شدہ حق مہر میں سے جس کی ادائیگی ہو چکی ہے نصف مہر واپس لینے کے کی بجائے اپنا یہ حق نصف مہر معاف کر دے اور پورے کا پورا مہر عورت کو دے دے اس سے آگے آپس میں فضل و احسان کو نہ بھولنے اس سے آگے آپس میں فضل و احسان کو نہ بھولنے کی تغیر کر کے حق مہر میں بھی اسی فضل و احسان کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے بلحوضہ بعض نے بیدی ہی اقدت النکاح سے عورت کا ولی مراد دیا ہے کہ عورت معاف کر دے یا اس کا ولی معاف کر دے لیکن یہ صحیح نہیں ایک تو عورت کے ولی کے ہاتھ میں عقد نکاح نہیں دوسرے مہر عورت کا حق اور اس کا مال ہے مہر عورت کا حق اور اس کا مال ہے اسے معاف کرنے کا حق بھی ولی کو حاصل نہیں اسی لیے وہی تفسیر صحیح ہے جو آغاز میں کی گئی ہے بحوال فتح قدیر ضروری وضاحت طلاق یافتہ عورتوں کی چار قسمیں ہیں پہلی قسم جن کا حق مہر بھی مقرر ہے خاوند نے مجامع بھی کی ہے اور ان کو پورا حق مہر دیا جائے گا جیسا کہ آیت دو سو انتیس میں اس کی تفصیل ہے دوسری قسم حق مہر بھی مقرر نہیں مجامعت بھی نہیں کی گئی ان کو صرف متع طلاق دیا جائے گا تیسری قسم حق مہر مقرر ہے لیکن مجامعت نہیں کی گئی ان کو نصف مہر دینا ضروری ہے ان دونوں کی تفصیل زیر نظر آیت میں ہے چوتھی قسم مجامعت کی گئی ہے لیکن حق مہر مقرر نہیں ان کے لیے مہر مثل ہے مہر مثل کا مطلب ہے اس عورت کی قوم میں جو رواج ہے یا اس جیسی عورت کے لیے بالعموم جتنا مہر مقرر کیا جاتا ہو بہوالے نیل الاوتار چھٹی جلد صفح نمبر ایک سو چورانوے وعون المعبود چھٹی جلد صفح نمبر ایک سو چھے. پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں حافظوا على الصلوات والصلاه المستوقوا قوموا لله قانتين اور تم سب نمازوں اور خاص طور پر درمیان, درمیان والی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے آجزی کرنے والے بن کر کھڑے رہو فئن خفتم فريجالا اور ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار ہی نماز پڑھ لو پھر جب تم امن میں ہو پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے والذین یتوفون منکم وذرون ازواجاً ووصیۃً لأزواجہم متاعاً إلى الحول غیر اخراج فَإِن خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَّ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کرنا لازم ہے کہ انہیں خرچ دیا جائے اور ان کو ایک سال تک گھر سے نکالا نہ نکالا جائے پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں جو دستور کے مطابق اپنی ذات کے معاملے میں کریں اور اللہ غالب ہے خوب حکمت والا ولی المطیف حق المطقین اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی دستور کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے یہ متقی لوگوں پر لازم ہے تمہارے لیے اپنی آیت بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے اور وہ کئی ہزار تھے پس اللہ نے ان سے کہا تم مر جاؤ پھر اس نے ان کو زندہ کر دیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف تو درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے جو جس جس کو اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن عصر کی نماز کو صلاحت وسطہ قرار دیا بحوالِ صحیح بخاری حدیث نمبر 2931 ہزار و صحیح مسلم حدیث نمبر 627 پھر یعنی دشمن سے خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہے پیادت چلتے ہوئے سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لو تاہم جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو پھر اسی طرح نماز پڑھو جس طرح سکھلایا گیا ہے پھر یہ آیت گو ترتیب میں مؤخر ہے مگر منسوخ ہے ناسخ آیت پہلے گزر چکی ہے جس میں عدت وفات چار مہینے دس دن بتلائی گئی علاوہ ازیں آیت مواریس نے بیویوں کا حصہ بھی مقرر کر دیا ہے اس لیے اب خاوند کو عورت کے لیے کسی بھی قسم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں رہی نہ رہائش مطلب سکنا کی اور نہ نان و نفقہ کی پھر یہ حکم عام ہے جو ہر متعلقہ عورت کو شامل ہے اس میں تفریق کے وقت جس حسن سلوک اور تقریب قلوب کا اہتمام کرنے کی تائید کی گئی ہے اس کے بے شمار معاشری معاشرتی فوائد ہیں کاش مسلمان اس نہایت ہی اہم نصیحت پر عمل کریں جسے انہوں نے بالکل فراموش کر رکھا ہے آج کل آج کل کے بعض مشتہدین نے متعاون اور متعین سے یہ استدلال کیا ہے کہ متعلقہ کو اپنے جائیداد میں سے باقاعدہ حصہ دو یا عمر بھر نان و نفقہ دیتے رہو یہ دونوں باتیں بے بنیاد ہیں بھلا جس عورت کو مرد نے نہایت ناپسندیدہ سمجھ کر اپنی زندگی سے ہی خارج کر دیا وہ ساری عمر کس طرح اس کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے تیار ہوگا یا اپنی جائیداد میں سے اسے حصہ دے گا پھر یہ واقعہ کسی سابقہ امت کا ہے جس کی تفصیل کسی صحیح حدیث میں بیان نہیں کی گئی تفسیری روایات میں سے تفصیری روایات میں اسے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ اور اس پیغمبر کا نام جس کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا حزقیل بتلایا گیا ہے یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا وبائی بیماری تعاون کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کر کھڑے ہوئے تھے تاکہ موت کے منہ نہ جانے سے بچ جائیں تاکہ موت کے منہ میں جانے سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ نے انہیں مار کر ایک توبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتلا دیا کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے دوسرا یہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ تمام انسانوں کو کسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ نے ان کو مار کر زندہ کر دیا اگلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے پہلے اس واقعے کے بیان میں یہی حکمت ہے کہ جہاد سے جی مت چراؤ موت و حیات تو اللہ کے قبضے میں ہے اور اس موت کا وقت بھی متعین ہے جسے جہاد سے گریز و فرار کر کے تم ٹال نہیں سکتے